ومن الارض جميعاً ثم اور زمین میں پائے جانے والے تمام لوگوں کو بطور فدیہ پیش کر دی پھر اس کی یہ تدبیر اسے عذاب سے نجات دلا دی